السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامي كسدوغا مركز سلمانيا كسد الله بلدي سلمانيا مزيد في القناة ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادئله وأشهد أن لا إله إلا الله بحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وإنك حميد Unمجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وإنك حميد Unمجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنكặ أينت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون اولئك المقربون ہمارا یہ بیان جاری ہے جنت اللہ رزت کا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مہنگا سودا ہے جس کی بھاری قیمت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کا تست کرنا چاہیے جنہیں انتہائی افضل قرار دیا گیا ہے ویسے ایک ایسے حرص ہمارے اندر موجود ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کی طلب کے لیے جوان رہے ہمیشہ بیدار رہے اور ہمیشہ اس کی استعداد ہمارے اندر موجود رہے جو بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نیت ہے ان کے جذبات ان کے دلوں کی اندرونی کیفیت دیکھتا اور جانتا ہے اور اگر دلوں میں سچی طلب موجود ہو اللہ رب العزت بہت تھوڑے عمل پر بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنی محبتوں کا مستحق قرار دے دیتا ہے جیسے وہ کاشہ بن محسن کا واقعہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستر ہزار افراد کا ذکر کیا جنہیں اللہ رب العزت بلا عذاب اور بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا گاشا کی طلب ایسی تھی اس نے فوراً کہا کہ اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان بندوں میں شامل فرما لے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرما لیں نبی رسدان نے فوراً فرمایا انت من ہوں کاشا تم انہی میں سے ہو میں شامل ہو چکے بعد میں ایک اور شخص نے کہا کہ یہ دعا میرے لیے بھی کر دیجیے مایا کہ سابقہ کا بے حا کاشا کاشا سبقت لے گیا اور واقعات یہ مسئلہ سبقت سے تعلق رکھتا ہے بس صابقون سبقت لے جانے والے کیا کہنا ان کا جو سابقین پھر دنیا ہے وہی سابقین پھر آخرت ہوں گے یہ ایک سچی طلب ہے جو ہر شخص کے دل میں موجود ہو جو اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کی محبت کے مواقع اور مقامات تلاش کرے ان اعمال کا قصد کرے جنہیں سب سے محبوب کہا گیا ہے ویسا شخص بننے کی کوشش کرے جس کو خیر الناس کہا گیا ہے جو سب سے اچھا اللہ کا بندہ ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس راجر مخموم القلب صدوق اللسان سب سے بہترین وہ انسان ہے جس میں یہ دو خوبیاں ہیں مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو صحابہ نے پوچھا یار رسول اللہ علیہ وسلم ہم صدوق اللسان تو جانتے ہیں اس کا معنی ہے سچی زبان والا ہمیشہ سچ بولے اور سچ کا قصد کرے یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے اشاد فرمایا یہ ایک ایسا دل ہے قلب تقی نقی یون ایک ایسا دل ہے جو تقوی سے بھرا ہو اور نقی صاف ستھرا ہو کوئی اس میں میل بچیل نہ ہو نقی کی تفویر آگے خود اللہ کے نبی نے کی ایسا صاف ستھرا ہو لا لاس مفی جس میں گناہ کرنے کی رغبت نہ ہو گناہ کی طرف میلان نہ ہو کوئی بھی گناہ اس دل میں گناہ کی خواہش نہ ہو گناہ ایک ایسا امر ہے اگر بندہ اتفاقی طور پر اس کا مرتکب ہو جائے تو وہ کوئی عائب نہیں ہے اس کا علاج توبہ ہے لیکن وہ دل جس میں کسی گناہ کا میلان بیٹھ جائے کو یا وہ گناہ انسان کی فطرت بن چکا ہے یہ دل بڑا خطرناک ہے تو سب سے بہترین انسان کون ہے جو مخموم القلب ہو اور مخموم القلب کیا ہے ایک ایسا دل جو تقوی سے بھرپور ہو ایسا صاف ستھرا ہو لا اسم مفیح جس میں کسی گناہ کا شوق نہ ہو کسی گناہ کی رغبت نہ ہو اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو بلا حسد نہ اس دل میں حسد ہو. حسد کا معنی کیا ہے کہ جو لوگوں کی کسی نعمت کو دیکھ کر چلے اور ساتھ ساتھ یہ خواہش اس کی پیدا ہو جائے کاش اس کی یہ نعمت چھنجائے اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے یہ حسد ہاں اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر دعا کرے گا یا اللہ مجھے بھی ایسی ادا فرماتے اس سے افضل ادا فرماتے اس کو عربی میں گپتا کہتے یہ جائز رشک لیکن حسد حرام ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر چلنا اور کڑنا یہ سوچو کہ یہ نعمت ادا کرنے والا کون ہے تو پھر یہ جڑ جلن جلنا اور ٹڑنا یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف وہ آدھا تو اللہ کی ہے کسی کو جو کچھ کسی نے دیا اللہ نے دیا تو آپ کا جلنا اللہ کے فیصلے پر جلنا ہے اور آپ کی یہ خواہش کرنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے چھن جائے یہ اللہ کی تقدیر کو بدلنے کے مترادف ہو جو کچھ اس کو حاصل ہوا اللہ کے فیصلے اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہوا اور وہ سب کچھ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے حاسد کا فعل حسد بڑا خطرناک یہ اللہ کے فیصلوں پہ جلتا ہے اور اس نعمت کے چھین جانے کی خواہش کرتا ہے جس کا معنی اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے یہ کہ بہت بڑا سورت الفلق میں باقاعدہ حاسد کے حسد سے پناہ طلب کی گئی اور منشر حاصد انہدا حسد تو محمول قلب وہ ہے جس کا دل ایسا پاک صاف ہو لا اسم لاسمفی بلا حسد نہ اس میں کسی گناہ کی طرف میلان ہو کہ ایک گناہ دل میں بیٹھ جائے اس کا ارتقاب جب بھی اس کا موقع بنے کرنا ہے اس سے پاک ہو وہ دل اور نہ اس دل میں حسد اور تیسری چیز یہ کہ نہ اس میں خیانت ہو کسی قسم کی خیانت ہو؟ یہ قلب مخموم ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ سب سے بہترین انسان جو صدوق النساں ہو سچی زبان والا اور مخموم القلب ہو ایسے دل والا جس میں کسی گناہ کی رغبت نہ ہو اور اگر اتفاقی حادثے میں وہ گناہ ہو جائے تو اتنا وہ مضموم نہیں ہے اس کا علاج توبہ ہے نقطہ تنسودا فنتاب وسطہ فرسوق نہ قلب گناہ کے ارتکاب کر دل میں ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے لیکن اگر توبہ کر لے تو اللہ اس دل کو پالش کر کے اور اجلا کر دیتا ہے اس کی چمک دمک میں اور اضافہ ہو جاتا ہے لیکن خطرناک دل وہ ہے جس میں گناہ بیٹھ جائیں گناہوں کا میلان گھر کر جائے اور جب بھی موقع ملے اس گناہ کے ارتکاب کا سوچا جائے یہ خطرناک دل ہے تو مقموم القلب گناہ کا میلان نہ ہو حسد نہ ہو اور کسی قسم کی خیانت اس دل میں نہ ہو یہ جی خیر الناس تو اس قسم کے فرامین جو ہیں انہیں تلاش کرنا چاہیے نبیر اسلام کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کتاب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے اور اگر سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ گزر چکا ہے ممکن نہیں ہے تو قرآن سیکھنے اور سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرے ان کا معاون بن جائے ان کا دست و بازو بن جائے ان کی سرپرستی کرنے والا بن جائے یہ بھی تو تعلق بہ قرآن کیونکہ واقع قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والوں کا سلا بہت ہی اونچا ہے الماہر بالقرآن سفرت الکران البرارا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے حافظ ہے مجود ہے خوش الحان ہے وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اس کا الحاط فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا بالکل ایک معصوم جماعت والذی ہو جتیں لیکن جو اٹک اٹک پہ پڑھتا ہے اسے قواعد تجوید بھی نہیں آتے حجے کر کے بڑھتا ہے لہو اجران اللہ اپنے فضل سے اس کا اجر دگنا کر دے گا اس کے لیے دوہرا اجرقر ہر, آجر ہر لحاظ سے مفید خیرمن تلم القرآن تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے جنت سب سے اعلیٰ نعمت ہے تمہاری نظر بھی سب سے اعلی اعمال کی طرف ہو. عمر بن آراسا نے نبیر اسلام سے کچھ سوال کیے ائل اسلام افضل مجھے یہ بتائیں کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے فرمایا من المسلمون من مل و وید سب سے افضل اسلام اور سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے سارے مسلمان محفوظ ہوں نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے اذیت دے اور نہ کسی کو زبان سے اذیت دے کسی کے غیبت نہ کرے چغل نہ کرے الزام تراشی نہ کرے اس کا ہاتھ بھی محفوظ ہو اور زبان بھی معاشرے کے لوگ جانتے ہوں کہ یہ شخص بے ضرر ہے معاشرے کے لوگ اس سے بے خوف ہو جائیں اور یہ بے خوف ہی اس کی شہرت بن جائے کہ یہ بندہ بڑا شریف النف نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے نہ کسی کو زبان سے فرما کہ یہ سب سے افضل اسلام پھر پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے جہاں دو جواب منقول ہے سب سے افضل ایمان ایماناس و باق کہ لوگ آپ کی ہر قسم کی تکلیف سے امن میں ہوں بے خوف اور ایک حدیث میں افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خورو ایک ایمان ہے کہ سب سے افضل مومنین وہ ہیں اور سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے جب اخلاق سب سے اچھا ہوگا تو بندہ بے غرر ہوگا لوگ اس سے بے خوف ہوں گے اس سے کسی کو کوئی خوف نہ ہوگا لوگ اس سے میل جول میں خواہش کا اظہار کریں گے ایسے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں لوگ انہیں باقاعدہ مس کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد ان کے لیے اچھے اخلاق حسانات میں اضافہ کا باعث بنتے کی نیکیاں دو قسم کی ایک وہ جو خود کر کے دنیا سے چلا جائے اور دوسرا وہ جو مرنے کے بعد دعاؤں کی صورت میں اسے حاصل ہو اللہ تعالیٰ قبول کرتا جاتا ہے اور درجات میں ترقی ہوتی جاتی تیسرا سوال یہ تھا کہ سب سے افضل ہجرت کیا ہے فرمایا کہ انتہج مان ہا سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کی چیز سے روکا اس سے باز آ جاؤ اللہ تعالی کی منہیات کو دیکھو اور پڑھو اور ان سے رکتے جاؤ ان سے باز آتے جاؤ یہ سب سے بہترین مہاجر ہجرت ترک وطن کا نام ہے لیکن ایک شخص اگر ترک وطن تو نہیں کرتا مگر بربردگار کی من پر قائم میں ان کو ترک کرنے میں ان سے باز آنے میں تو اس سے افسل کوئی مہاجر نہیں سائل نے پھر پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے فرمایا افضل جہاد من جاہد نفس افسل الجہاد شخص کا ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے جو نفس کی منفی جو عوارض ہیں ان سے لڑے ان کا مقابلہ کرے ان کے اضارے کی کوشش کرے نفس کے اندر کبر ہے حسد ہے گناہوں کا مہلان ہے نفاق ہے ریا کاری ہے ان فطروں کے خلاف کلم کھلا جنگ کرے اور اپنے نفس کو ان عوارض سے پاک صاف کرنے کی کوشش کرے یہ سب سے بہترین مظاہر ایک حدیث میں نبی لہسن سوال ہوا ایمال افسل ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ, صلی اللہ. سب سے افسل عمل کون کام کون فرمایا اسلاد اللہ اول وقت اول وقت میں نماز پڑھنا ثم عیم پھر کون سا احمد فرمایا پھر ہوں والدین کے ساتھ اس نے سلوک پوچھا پھر کون سا فرمایا سمر جہادی سفید اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تو اس موضوع کے بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی اس میں پیغمبر علیہ السلاۃ السلام نے افضل اعمال اور افضل لوگوں کی نشاندہی کی ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے افضل افسد الحمد خلاثرا حق سب سے افضل احمد یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کو اچانک خوش کر دو اس کی کوئی تکلیف زائل کر کے اس کی کسی حاجت کو پورا کر کے خلاف یا توقع اچانک اسے خوش کر دے ایک حدیث کے مطابق اس کا صلاح یہ ہے کہ کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اچانک خوش کر دے گا جب یہ بندہ اپنے گناہوں کے ببال تلے دبا ہوگا اور شاید خود ہی جہنم کی طرف چل پڑے کہ میرے پاس تو جہنم سے بچاؤ کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے مگر اس عمل کی بنا پر اللہ تعالی اچانک اس پر سرور داخل کر دے میرے بندے جا تجھے میں نے معاف کیا تو نے میرے بندے کو اچانک خوش کیا میرے والا کام کیا خوش کرنا میری صفات میں سے ہے تو نے میرے والا کام کیا تو میں بھلا تجھے خوش کیوں نہ کرو ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا ہاں میرے بندے کیا نیکی لائے آج کے دن نجات کے لیے کیا تمہارا عمل اور قصب ہے کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی اور اس کی دو صفات ان پر اس کی امید بندے گی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرے حال پر رحم آ جائے کن تو یا اللہ لوگوں کے ساتھ میرا کاروباری معاملہ ہوتا تھا اور یہ ایک خوبی میرے اندر تھی کسی سے ایک تاریخ طے ہوگی رقم کی ادائیگی کی اس وقت وہ رقم ادا نہ کر سکا تو کنت امہل المنہ رقم ادا کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی تھی پر انتظام نہ ہو سکا تو میں اسے ڈیل دے دیتا ان دیر الم سے ڈھیل دے دیتا کہ چلو ایک مہینے بعد سے دو مہینے بعد سے یہ سماحت میرے اندر موجود تھی اور اگر مجھے یہ محسوس ہوتا کہ یہ بندہ دیوالیہ ہو چکا ہے رقم ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو آتا جاؤ والا انجل مور تو اس تنگ انسان کو میں معاف کر دیتا تھا کہ جاؤ میں معاف کر دوں یہ ایک عمل ہے اس پر ایک ہلکی سی امید ہے کہ شاید تجھے میرے حال پر رحم آ جائے. اللہ رہے گا میرے بندے یہ تو میرے کرنے والے کام تھے ڈھیل دینا میرا بس ہے معاف کرنا میرا بس پر. تو نے میرے خلق کو اپنایا میرے اعمال کو اپنایا تو پھر میں تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہ کروں میں تو جو معاف کیوں نہ کروں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا اس کے جنت کے داخلے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ خیر الاعمال الم علط السر کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اچانک اپنے کسی بھائی پر سرور اور خوشی داخل کر دے وہ ان تخن دین اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بھائی پر قرض ہے تو اس قرض کو چکا دو ادا کر دو اسے اس بندھن سے چھٹکارا دلا اس کی یہ بیڑیاں کاٹ دو اسے اطمینان بخش دو اپنے اس عمل کے ذریعے اور خفظ اور یہ بھی افضل اعمال میں سے ہے اپنے کسی بھائی کو روٹی کھلا دو ایک روٹی اسے پیش کر دو شاید آج کے دور میں اس عمل کو بڑا نہ سمجھا جائے کہ روٹی کی کیا قیمت مگر اس دور میں اس کی قیمت تھی جب صحابہ کرام پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے مجاہدین کو بعد اوقات دن بھر میں ایک کھجور ملتی راشن نہ ہوتا وہ کنجور کھا لیتے اور گٹلی چوستے رہتے ان حالات میں کسی کو روٹی پیش کر دینا بڑا ایک عظیمت والا کام تھا افضل کام تھا کسی بھوکے کو کھلا دینا تو ان حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اس سلوک یہ بہترین اعمال میں سے بیشتر حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرے اور بھلائی کا ارادہ کرے ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسر عمل قرار دیا اور اگر کوئی شخص اس کی فطرت ایسی ہو بندوں کو دکھ دینا انہیں مبتلا اذار رکھنا ان کی مہمات کو مشکل سے مشکل بنانا اور ان کے راستے میں روڑے کھڑے کرنا بندوں کو دکھ دینا اور تکلیف دینا کچھ بندوں کا یہ فطری وصف ہوتا ہے چاہے یہ لوگ نمازی ہوں پرہیزگار ہوں مگر اس دین کے مجرے میں اس نے خلوق نبیر اسلام کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن بندے کی سب سے بھاری نیکی ہوگی اصل فی دان الق الحسن جب اللہ کا ترازو قائم ہوگا اور اس میں اعمال کو تولا جائے گا تو سب سے بھاری بھرکم ڈے کی اس نے خلق کھوکھا بندے کا اچھا اخلاق اور وہ شخص جو فطری اعتبار سے اس رضیل اخلاق کا مالک ہو بندوں کو دکھ دینا تکلیفیں دینا اور اس کے اندر کبر ہو نخوت اور غرور ہو بندوں کو حقیر جاننا کسی بھی بنا پر یہ بد اخلاقیوں کہ چوٹیاں ہیں جن پر بعض لوگ فائز ہوتے ہیں تو ان کی عبادات ان کا ذاتی زہد اور تقوا ان کے کسی کام نہ آئے گا حدیث میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ بدخورقی کی بنا پر اللہ تعالی نے کسی کی ساری نیکیاں پر بات کر نبی اسلام کے سامنے ایک خاتون کا ذکر ہوا وہ کثیر و تھی بڑی نمازیں بڑھتی تہجد گزار اور مالدار بھی تھی صدقہ دیتی سکا دیتی روزے رکھتی بڑی قوت والی تھی کثیر سیان تھی کثیرو صدقات تھی اور کثیر صلوات تھی لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ دیتی کرنا چغلیاں کرنا گالی کے لوچ اور کان و ملامت بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ کا مہور یہ ہوتا ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں اور مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اور باقی یہ سائے لوگ جہنمی تعینہ سنی لائن و ملامت بد اخلاقی کا مظاہرہ اس فطرت خبیسہ کہ وہ خوگر بن جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت جو صدقے دیتی ہے نمازیں پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے مگر بد خلوق ہے یا پھر نار یہ جہنم میں جائے آپ نے یہ بات کسی مقدمے کے بغیر ارشاد فرما دی. دو ٹوک دو ٹوکم یہ اور جہنم میں جائے خلاص تو یہ بدخلقی کس طرح نیکیوں کو کھا جاتی وہ دو بھائی جب ایک بھائی نے کہہ دی ہے جو نیکوکار تھا دوسرے بھائی سے کہا جو بدکار تھا میں ایک بھائی کوئی نیکی نہیں چھوڑتا تھا اور بدکار بھائی کوئی گناہ نہیں چھوڑتا تھا ایک دن کہہ دیا کہ ول لا یغفر پھر اللہ اللہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا ایک عزیز میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فخص کے نبی کو وہی بھیجی کہ یہ قسمیں کھانے والا کون ہے اسے بلاؤ اور کہہ دو کہہ دو اس کو کہ میں نے اسے جہنم میں ڈال دیا تیرے بھائی کو معاف کر دیا تجھے جہنم میں ڈال دیا اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جب دونوں مر گئے دونوں کی روحیں اللہ کے سامنے جمع ہوئی اللہ تعالی نے اس نیک بھائی سے کہا کہ تو مجھ پر قسم کھا کے ہارے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا میں نے اسے معاف کر دیا جا دوں جہنم میں جا یہ نیکیاں کہاں گئیں یہ اعمال صالحہ کہاں گئے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حادیث ان کا ملخص یہ ہے کہ عبادات تو بندے کے ذاتی اعمال ہیں ازحت فرض ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بندہ حسن خلق کی تصویر بن جائے مجسم اخلاق حسنہ بن جائے عقیدہ ہو عمل ہو اخلاق نہ ہو تو تباہی ہی تباہی یا ہیلدین امن خود خلوف سر میں قاف ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ عقیدے کے ساتھ بھی عمل کے ساتھ بھی اور اخلاق کے ساتھ بھی یہ نہ ہو کہ عقیدے کے ساتھ داخل ہو جاؤ عمل میں کوتا ہی ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ عقیدے کے ساتھ داخل ہو جاؤ عمل کے ساتھ داخل ہو جاؤ لیکن اخلاق اچھا نہ ہو اخلاق کے ساتھ داخل نہ ہو وہ اسلام قابل قبول نہیں ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس تمام تر داخلے کو اسلام میں پورا داخل ہو اس کی مثال ایک عمارت سے دی ہے پہلے عمارت کی بنیادیں ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ عمارت دس منزلہ ہوگی بیس منزلہ ہوگی اس کے مطابق آپ اس کی بنیادیں قائم کرتے ہیں یہ عقیدہ ہے بنیادوں کے بغیر عمارت کا قیام ناممکن یہ عقیدہ ہے جو کہ اساس ہے پھر عمارت کی بلندی ایک منزلہ دو منزلہ چار منزلہ یہ انسان کا عمل ہے ایک انسان اگر بنیادیں بنا کر بیٹھ جائے کوئی بنیاد چاہے بیس منزلہ عمارت کی ہو لیکن اوپر عمارت قائم نہ کرے تو بنیادوں کا کوئی فائدہ نہیں وہ ایک عزد بیکار ہے چنانچہ عقیدے کی اہمیت کے بعد اس بنیاد پر عمارت کی تعمیر یہ عمل ہے عقیدہ اور عمل اکٹھے ہو گئے اب اگر تعمیر کر کے ڈھانچہ چھوڑ دیا آخر اس میں آپ نے رہنا ہے اور رہنے کے کچھ آداب ہے اس کا رنگ روغن ہے اس کی تزئین آرائش اندر سے بہت سے کام جو آپ کی ضرورت زندگی ہے اگر آپ وہ انجام نہیں دیں گے تو عمارت رہنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی یہ تکمیل اس کی یہ عظیم آرائش اس کا رنگ رغن یہ خلوں کے ہے اس ایک عمارت میں پورے دین کی مثال موجود ہے بنیادوں کی پختگی یہ عقیدہ توحید اسٹرکچر عمارت کا یہ آپ کا عمل اور عمارت کی جو فنیشنگ اور اس کی آرائش اور باقی سارے امور ہیں اندر اور باہر سے جس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے یہ قلوق حسن ہے خود قلو سر میں کافا اس طرح اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا پین نہیں چیت لیے اُسم الاخلاق ملخلا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مکار اخلاق کی تکمیل کروں میری بے کا مقصد مکار اخلاق کی اعلی اور اخلاق کی تکمیل اور یہ میرے دین کا ایک لازمی حصہ ہے یہ دین دینِ خلوق ہے دینِ محبت جس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی یہ جو اعمال آپ نے سنے جس میں خیر الناس کا ذکر ہے بہترین لوگ بہترین عمل اس میں بیشتر وہ اعمال ہیں جن کا تعلق لوگوں کی خیر خواہی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے ساتھ وہ اللہ تعالی نے ہمیں بحمد اللہ عقیدے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں حسن عمل کی نعمت سے مالا مال کیا ہے ہمیں یہ بصیرت دی ہے کہ ہر عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اساس پر ہوگی کہ دو چیزیں مستحکم ہیں مگر اخلاقیات کی کمزوری اس طرف توجہ کی ضرورت اور پیارے پیغمبر کی ان احادیث پر غور کیا جائے جس میں آپ نے افضل انسان کا تعین کیا تشخص کیا کہ وہ ہے جو اچھے اخلاق کا ہو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے خیرکم خیرکم خی رکن تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو تو یہ بھی حسن خلق کی ایک مثال اس دور میں آپ نے اشاد فرمائی تھی جس دور میں بیوی شوہروں پر اپنی جانیں قربان کرتی نبی اسلام کی حدیث ہے یہ قریش کی عورتیں کتنی عمدہ ہیں اور کتنی عالی اخلاق کی مالک ہیں کہ شوہر جب دیکھتا ہے ان کی نظروں کو محبت سے بھر دیتی ہیں اخلاق ہی اخلاق ہے حسن خلوک ہی خلوق ہے اور شوہر جب غائب ہوتا ہے تو ان کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اسی دور میں آپ نے فرمایا جب خواتین کا یہ کردار ہے تو سن لو تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو اور آپ نے ساتھ فرمایا انا خیر میں سب سے بہترین ہوں اپنی بیویوں کے لیے کیونکہ میری بیویاں میرے ساتھ بہترین ادب و احترام حسن خلوق کا مظہر تو اس طرح اس ترتیب سے آپ نے شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ایک اکرام کا معاملہ کرنے کی ہدایت دی تو یہ دین دین خلوق ہے کہ ہر ایک جو کے جو اخلاقیات کے دقاضے ہیں ان کو عملی طور پہ پورا کیا جائے ان کو عملی مظاہرہ کیا جائے اور یہی بندے کی کامیابی کی ایک اثاث ہے جب بندہ پورا دین اسلام میں داخل ہو جائے عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ اور حسن خلق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سے ان بنیادوں پر توفیق کی استدعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب عزت ہمیں خیر الناس بننے کی توفیق افضل الناس بننے کی توفیق ایسے اعمال اپنانے کی توفیق دے جو اعمال یقیناً ان لوگوں کے عمل کا حصہ ہیں جو خیر الناس کے شرف پر ہیں ہے جن کو اطار پر عزت سب سے بہترین انسان ہونے کا شرف ادا فرمائے گا اور اس کا ایک لازمی راستہ یہی ہے کہ ہم عظیمت کی بجائے رخصت کی بجائے عظیمت پر توجہ دیں یہ دیکھیں کہ سب سے افضل کیا ہے یہ نہ دیکھیں کہ جائز کیا ہے بعد عمال میں یوں کر لو تو جائز ہے لیکن یوں کر لو تو افضل تو ہماری طلب جنت کی طرف ہے مسابقت جنت کی طرف ہے تو جنت میں ڈھیلے ڈھالے لوگ تھوڑی جائیں گے اسی لیے پیارے کا فرمان ہے المؤمن المحمن حب من المؤمن المنف طاقتور محمد اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند وجہ یہ ہے کہ طاقتور مومن عظیمت کو دیکھے گا ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ افضل کیا ہے سب سے اعلیٰ کیا ہے سب سے بہترین کیا ہے اسے اپنانے کی کوشش کرے گا اگرچہ وہ فیقل خیر سب میں بہتری ہے ایک کمزور مومن اپنی طاقت کے مطابق عمل انجام دیتا ہے وہ بھی بہتر ہے لیکن طاقتور شخص جو ہمیشہ عظیمت کو دیکھتا ہے ہمیشہ افضلیت کو دیکھتا ہے ہمیشہ یہ دیکھتا کہ خیر العمل کیا ہے افضل العمال کیا ہے یقیناً یہ طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ زیادہ محبوب اور زیادہ افضل ہے وجہ یہی ہے کہ وہ عظیمت کو دیکھے گا ہر معاملے یہ غور کرے گا کہ بہترین عمل کیا ہے یہ دیکھنا ہر معاملے میں کہ جائز کیا ہے اس پر انحصار کر لینا یہ کوئی خیر ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ افضل کیا ہے سب سے بہترین کام کیا ہے من خواب اللہ, غالية، ان اللہ جس شخص کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کی ناراضگی کا خوف پیدا ہو جائے ادلج وہ سفر اختیار کرنے کے لیے رات کی تاریخی میں سفر شروع کر دے گا رات ٹھنڈی ہے رات خطرناک ہے رات تاریخ ہے نہیں ڈرے گا سفر اختیار کر دے گا اور جو شخص کمزوری دکھائے گا کہ دن میں دیکھیں دیکھے جائز ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گا منع برج جو رات کی تاریخی میں داخل ہو گیا وہ سبقت کے شرف کے ساتھ منزل کو پہنچ جائے گا لوگوں خبردار ان صرطلّہ اللہ غالیہ اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے اس کو طلب کرنے کے لیے آرام پرس نہ بنو بلکہ رات کی تاریخی ہی میں سفر اختیار کر لو رات کی ظلمات سے مت ڈرو رات کے سفر کی سرحبت سے مت ڈرو رات کی ٹھنڈک سے بلکہ سفر اختیار کر لو یہ عظیمت ہے قوت ہے یہ بصیرت ہے ارا ان خواہ خبردار اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے علائن سرۃ اللہ جنت خبردار اللہ کا سودا جنت ہے یہ عظیمت کے راستے کو بنانا افضل ترین راستے کو اختیار کرنا ہر عمل میں افضل کا تطبر کرنا یہ قوی مومن کی علامت ہے اور ایسے مومن سے اللہ تعالی بہت محبت کرنے والا ہے اور اللہ کی محبت ہی ترحقیقت کامیابی کی اساس ہے بھضی اللہ تعالیٰ اقول اقول حاضر بستہ علیہ کو